و وصلی اللہ رسول الکریم مضمون آج معاشرت کا آیا تھا کہ معاشرت کو بیان کریں معاشرت میں یہ بات تو مجھے واضح تھی کہ معاشرت کہتے ہیں اٹھنا بیٹھنا ملنا ملانا بیاہ شادی رشتہ داری مہمان میزبان مجر فجگاہ جرگہ فیصلہ یہ جو عملی زندگی ہے آدمی جو برتنا ہے اپنے اوقات کا گرد و پیش کے ساتھ اس کو معاشرت کہتے ہیں پھر میرا خیال آیا کہ معاشرت کے ایک بار میں مجھے اشتباخ آپ کنفیوژن صاحب کہتے ہیں تو میں نے کہا چلا کیم صاحب آئے ان سے پوچھیں گے اس بات کو کہ مثلا میرا کمرہ صاف ہو میرا غسل خانہ صاف ہو میرا بستر صاف ہو میرے کپڑے صاف ہوں یہ معاشرت میں آتا ہے نا ہاں جی یہ معاشرت کا شعبہ ہے ہاں جی یہی معاشرت کا شعبہ ہے انجل صاحب سے آنا میرے کمرے میں آیا آدمی کو تکلیف ہو رہی ہوں میرا اس خانے میں آدمی کو تکلیف ہو رہی ہوتے آدمی کو تکلیف ہو رہی ہو تو تو یعنی اس معاشرت میں ابراہیم رحمت اللہ کی گروی کو کہاں پر آپ ڈالیں گے بکھرے ہوئے بال اور بہرحر ہوگا کیا کرے گا کدھر کے صاف سو آدمی تو سے صاف سسرے تھے اور ادھر کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ علام رحمد اللہ کی گڈی پہنے ہوئے بکھرے بالوں کے ساتھ جا رہے تھے لوگ ان کو مار کر گھرا رہے تھے کہاں سے برنگا گیا ہے اور ویسے کرنے میں رحمۃ اللہ ایسا عجیب آدمی ہے کہ اس کو پہچانتے بھی نہیں لوگ اس مسئلہ جاخا جوڑا چوک جاخا پچ تو جگہ کہتے ہیں جا کے بنتا ہے اردو میں جنجال نا چارسدے میں جاکا ملاس کو کہتے تھے ہمارا ایک دم چارسدے کے دیہاتوں کا دورہ تھا تو اس میں جاکا ملا سے ملاقات ہوئی تھی بڑے بڑے اس کے بعد لکھتے ہم جاکا ہوا جی آپ کو تو ما دوں جاکا ملا کر جاکا ملا صاحب کے ہماری ملاقات ہوئی بیان کیا ہم نے جاکا ملا صاحب جب بیان کرتے تھے کہتے تھے کہ ایسے تین چار مشکل باتوں کو جمع کر کے سے جوڑا شوکنا. کہ چوڑا جی. کہ تب بس وہ کیسے فیصلہ کریں گے <laughs> چلو فیصلہ کرتا پھر لوگوں کو پٹانوں کی جہاتی زبان میں تو بڑے خوش ہوتے جاخا مدا سے خبریں کھینچنا کتاب ملنا میدا سے مچھلی فیصلہ کی جاخا اس سمجھ بڑے پڑھاتے جاکر کا جواب یہ ہے کہ اس حال کا اس حال کی تاریخ چونکہ حدیث سے ہوئی ہوئی ہے نا. وہ کیسے حدیث ہے آگ براش خسا لاقسم تم بللہ ہی لا براہ کے تو رہو تو بات بتانا صاحب ہم صدی کی زبانی سنی نہیں ہے پڑھی ہوئی ہے تو اس لیے کوئی پوری یاد ہے کوئی الفاظ میں بازوکاتی ہے کہ سے کیسے بکھری بالوں والے اور کھالوں والے بکھری و بالوں والے لوگ ہوں گے کہ آئیں تو لوگوں کو دروازوں پر کھڑے ہونے نہ دیں لیکن اگر صلاح کی ذات ہے پر قسم اٹھا لیں تو اللہ جیسے انہوں نے قسم اٹھائی ہو اللہ تعالیٰ سے ہی وجود میں لے کر آئے بات اس حدیث کو جواب فرما رہے تھے پھر ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے ان کا انہوں نے طرف اشارہ کیا کہ یہ ان, میں, سے, یہ ان لوگوں میں, سے. میں ایک حدیث ہے گیم سین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صابقل رام سے فرمایا کہ آؤ ہلال کی وفات ہو گئی ہے اس کا جنازہ کریں گے چلے گئے یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ کے پاس گیئر نے کہا آپ کے ہلال ہوتے ہیں آپ کے نوکر وغیرہ میں سے ہیں اور ان کی جنازے کے لیے ان کی بدن لینے کے لیے لاش لینے کے لیے جنازے کے لیے تم نے کہا مجھے معلومات نہیں کہ میرا نوکر وغیرہ میں ہلال بھی کوئی ہے میرے معلومات کی پتہ چلا کہ ان کے جو سبل کی صفائی کرنے گھوڑوں کے سبل کی صفائی کرنے والے لوگ جو ہیں ان میں ایک ہلال ہے ملازم ہے تو اس پر انہوں نے کہا شاید ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ میرے وہاں ہلال آدمی ہے اور مجھے تو پتہ ہی نہیں اور حضور دوروں کا امر ہوا ہے اس کے کنارا پڑھنے کا اس کے لاش دینے کا دفن کفن دفن کا امر ہوا ہوا ہے تو دیکھا تو وہ کسی سبل میں کسی جگہ ان کی افات بھی وہیں پر گرے ہوئے تھے پھر ان کو لایا گیا تو حضور صلی اللہ زور نے فرمایا یہ ان سات آدمیوں میں سے ہے جن کی وجہ سے مخلوق خدا کو روزی دی جاتی جن کی وجہ سے ساری مخلوقی خدا کو روزی دی جاتی تھی ان میں سے تھا ایک جو دعوت تھی کہ انسان کھانا کھا کر لوگ اپنی اپنی باتوں میں مشغول ہو گئے تو ایک وہ ہمارے فقیر دوست ہیں آپ پہ چاندان ہیں وہ بھی دعوت میں تھے تو میں ان کے پاس ہم دو اکیلے ہو گئے وہ ایسے ان پر گنوگی ہوئی اور انہوں نے ایسے گنودگی میں تو صاحب نے کہا کہ پشاور پر کوئٹہ والا فیصلہ ہو گیا تھا لیکن سات آدمی سے ریز ہوئے بچ گیا تو اس رات کو بڑا شدید جھٹکا سنجھنے کا لیکن وہ اللہ نے خیر کرتے تو یہ بات میں نہیں سنی سی باقی کسی نے نہیں سنی سی تو کوئی جودی پر رات کے دو بجے سات آدمی کھڑے ہوتے ہیں نا جو کہ عالم لاہور سے جب فیصلہ اترتا ہے اور زمین پر آتا ہے تو وہ ان کو رسیو وہ کرتے ہیں وصول کرتے ہیں پھر زمین پر نافذ ہوتا ہے ہاں فہیم صاحب ایسے ہی گھر سے باہر نکل کر بیٹھا ہم سے پوچھتے بھی اللہ ایک ہی نہیں گھر سے باہر نکل کر بیٹھے ہوئے اس وقت بیٹھا ہوا تھا آنے والے دونوں کا جواب دے رہا تھا تو ایسے ایسے موقع پر آتے ہو جواب دے رہا ہوں تو سب پرسنگ لوگوں نے پوچھے ہی مساطر سے میں نے کہا کہ آپ ازو وزو کر کے نوافل پڑھ کے بس اپنے کہاں مشہور گئے کوئی خاص احبت محسوس نہیں ہو رہی تھی کہ کچھ ایسے حالات ہیں تمہارا خیر و جیسے درمیان میں سوال آ گیا ہلال رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آ گیا ابراہیم ملدم رحمد اللہ علیہ کا تذکرہ آ گیا تمہارا معاشرت کی بات ہو رہی تھی کی معاشرت تو اس بات آپ کو بیک سناؤں کہانی ہمارا جو یہ ابائی گاؤں ہے یہاں سے جب شرائ الیکشن بننے سے پہلے گلگ کے ساتھ ہمارے لوگوں کا کاروبار تھا تو گرمیوں کے موسم میں وہ کھچروں پر گدوں پر ٹٹوں پر بیلوں پر سامان لاد کر لے جاتے تھے سڑک ایک ببوسرا ببوسر کی سڑک ہے پھر جو کہ بند ہو جاتی ہے پھر یہ پھر... نومبر دسمبر جنوری فروری مارچ اپریل مئی اور اکتوبر آٹھ مہینے بند ہو جاتی تھی چار مہینے کھلتی تھی تو اس میں وہ لوگ ایک سفر کرتے تھے یا دو سفر کرتے تھے تو زمانہ یہ جدید دور تو آیا نہیں تھا یہ کیا کہتے ہیں بٹ لحاظ کاروباری دور بنیا دور نہیں آیا تھا تو ہمارے علاقے میں چاول بہت پیدا ہوتا ہو چاول لے کر جاتے تھے اچھا وہ زمانے کے مجھے ریٹ یاد ہے یہاں سے ایک روپے من نمک خریدتے تھے اور گلگت میں چالیس روپے من بیچتے تھے اور یہاں سے تیس روپے من چاول خریدتے تھے اور وہاں پر تیس روپئے تین سو روپئے من بیچتے تھے اتنا وہ تھا فرق ہوتا تھا تو ساتھ چاول لے کر جاتے تھے وہاں پر پھر کسی گاؤں پر کے پاس ان کا پڑا ہو آیا تو وہاں چاول لے کر چلے جاتے تھے وہ کہتے ابال کر بیچتے ابال دیتے تھے نمک ڈال کر کھا لیتے تھے سفر ہو جاتے تھے بہت تکلیف سے ناٹا گندنا پڑتا تھا نا تو ایک آدمی سے بڑی عمر کا وہ, وہ لے جایا کرتا تھا تو کسی گھر پر چلا جاتا ہے وہاں پر کہتا ہے کہ میری بیٹی ہم مسافر آئے یہ اللہ کے لیے ہمیں ابال دیں آپ کا جو سواب ہوگا پھر جب وہ ابال لیتے پھر جب جاتا تھا تو وہ کہتا کہ ابال دیے آپ نے نہیں پھر وہ دعائیں دیتے ہوئے پھر کہتا کہ ہمیں لے جانا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو برکتوں سے نوازے تو میں آپ کے برتن میں لے جاؤں پھر ہم ساتھی کھا لیں گے میں ابھی لے کر آ جاؤں گا ٹھیک ہے جی بابا صاحب لے جائیں تو ایک دن جو اس نے وہ مسرو تھا اس نے لڑکے نوجوان لڑک سے کہا کہ کہا ابالے ہوئے لے کر آ جاؤ تو چلا گیا تو اس نے ہمارے علاقے میں لڑکوں کا بات کرنے کا طریقہ جی نے ہاں جی کیا لڑکی اس نے جا کر کہا وہ لڑکی ہے کیا بات ہے لڑکے انہوں نے چاول ہمارے ابل گئے ہیں کہ وہ ابل گئے ہیں کہ میں لے جانا چاہتا ہوں لے جاؤ نا کس میں لے جاؤ گے مجھے کیا پتا کس میل جاؤں گا اس نے کہا میں تمہیں بتا دوں کس میں لے جاؤ گا کا اپنا جولی ذرا کے پلاؤ کیونکہ اس نے پھیلائی دے گا روک اب وہ اٹھائے لے کر جا رہا ہے جب نکافے کے قریب پہنچا تو اس کے نشے ٹپک رہے وہ جو سا ساتھوں کو ٹپک رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ کی کیا چیز ٹپک رہی ہے تو جو بڑے بزرگ تھے انہوں نے کہا اس کے منہ کی کھلے لاڑے پکے ساسی کھلے لاڑے ساسی ہیں. اس کے منہ کی رال بیچنے ٹپک رہی ہے لکھن کے پاس پتہ دن ہے تو لکھنؤ میں بات کرنے کا طریقہ یہ کہ میں نے آپ, سے کر ہی آپ نہیں سمجھے تو یہ نہیں کہتے کہ سمجھتے نہیں ہو میری بات کو آپ سمجھے نہیں ہیں وہاں کہا دراصل میں آپ کو بات سمجھا نہ سکا اور اس بات کو بھی وہاں کا اگلا آدمی ایسے ہی محسوس کرتا ہے جیسا کہ یہاں پٹانے سے اتر اتر آپس گی اس کو وہاں تک سمجھتے ہیں اتنی بات کہنے کو اور یہ بڑی عمر کا آدمی چھوٹی عمر کے آدمی کو بات کہہ سکتا ہے برابر کا ہو تو پھر وہاں کی تعظیم میں یہ میں بات پھر کہہ دیتا ہوں یہ بھی نہیں کہے گا کہ میں آپ کو سمجھا نہیں سکا میں بات کر کے دیتا ہوں یقین کرے ہماری عورتیں ایک کلو گوشت واپس کرنے کے لیے کس کے پاس آدمی کو بیچتی ہیں اس کو چڑھا کر اور اس کو وہ کر کے گرم کر کے اور یہاں تک آلات ہو جاتے ہیں کہ اس بار کا خطرہ ہوتا ہے کسی کلو گوشت کے بجائے اس کی لاش آئے گی ایک دفعہ یہاں صاحب نے دکان کر لی سامنے جو لائن بازار ہوتی ہے تو اس نے ایک دو دی تین دن کام کیا میں آیا تو اس نے یہاں پر کٹو باندھا ہوا ہے مچھر کے ساتھ لایا اب اس کے پشاپ کی لی پیشاب کی ساری بو اس یہاں سے, ہاں سے اندر آنی تھی اور آداب میں سے بھی ہے مچھر کے ساتھ پانی کتنے ہے کچھ گز ہے اتنے ہاتھ تک پیشاب پخانا نہیں کرنا چاہیے اس کی بو آتی ہے یہ دہی کے بارے میں ہم احتکاف میں دعا کرتا تھا کہ یا اللہ اس کی بوا رہی اللہ نے بلڈنگ بنا تھا کر کر کرتا تھا اس کی وہ ساتھ سے دعا مانگی کر احتکاف والے کو نہیں سونے <laughs> میں دیکھا تو مجھے آدمی کے چہرے کو میں نے دیکھا مجھے اندازہ ہوا کہ آدمی سخت کاخت آدمی اور یہ سب جگہ پر ناکامیاب ہو کر یہاں ہے دکان کرنے کے لیے لوگ لڑتے نہیں اب ایسے ٹٹور ہٹانا ہے یہاں سے ہٹوانا ہے کہ میری نہ اور یہ بات ہی مان لے کہا کہتے ہیں تو کہتا آپ اگر چاہ دے تو بس کر دیگر پوچھتی ہے میں بیر آپ سے بھائی پروانے کرتے جی اس ٹٹو کو مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی خوش خبر ہے داستہ جماعت پا کوڈ جے دے خرشنگ اور دے کہ اس کی لیج اور پیشاب جب ادھر جائے گی آگاہ اگر گھر کے پاس کھڑے تو اس کے پیشاب کی بوا پر پر بری لگے گی ہمارے لیے بری ہے اللہ کی ناراضگی ہے بالکل جی اس کو میں یہاں نہیں کھڑی کروں گا خیر اس کے اور اس کے بعد اس کے مان لیے گا اس کی باقی پریشانی وغیرہ کو میں نے دیکھا میں نے کہا, کہا کہ یہاں ایک مہینے سے زیادہ چلے چاہیے خود ہی جائے ٹٹو تو کر کو سواپ ہو گیا باقی خود اور ٹٹو دو دو چلا گیا عادت یہ کرنی تھی کہ ایسا ذکر کرنا عبادت ہے اس طرح ذکر کرنا عبادت ہے, ہے. موافل پڑنا عبادت ہے تاجر پڑنا عبادت ہے ایسے حوصلہ معاشرت عبادت ہے اور حوصلے معاشرت جو ہے اس کا بہت بڑا کردار ہے تالک مالا کے پیدا ہونے میں اور نسبت محلہ کے حاصل ہونے میں ہاں جی ساتھ ہی ہمارا تعریف ان کا دفلانے کیسا تھا ایسا ذکر ہے جب نصل بھائی سے بیٹھ رہے ہیں ہوں لوگ تو میں دیکھتا ہوں کسی جگہ آگے پکڑی اور سفید رشی آدمی کو اس نے چھوڑا تو مجھے انداز ہو جاتا ہے کہ آدمی کسی کام کر کرنی ہے بس حرکت سے احمدہ کے آج بھی کسی خاص کام کا نہیں ہے کہ اس میں لحاظ نہیں ہے تم بد لحاظی کہ یہ ہے یہ بد لحاظ ہے ساتھ ہی مجھے گاڑی میں لے جا رہا تھا تو اس کا بڑا شوق تھا کہ بڑا خوب تیز چلا رہا ہے گاڑی کو آخر میں نے کہا کہ آپ کے ڈرائیور کہ سے بڑی تکلیف ہوئی کہ میں سلسلہ بیت ہوا ہے تو اس کو واضح طور پر کہنا چاہیے آپ کی گاڑی میں سے مجھے بڑی آپ کی گاڑی چلانے سے مجھے بڑی تکلیف میں نے کہا راستہ نہیں دیتا لوگوں کو دوسرے پر گاڑی چھڑاتے ہو اور ہم پرانے ہمارے جو زین ہے وہ پرانے طرح بنا ہوا ہے پر بیچ سے پہلے کے زمانے کے ہم لوگ ہیں یہاں پیر رکھتے تھے دروازے کے بعد گاڑی کھڑی ہوتی ہے لڑکے آج کل کے ایک بالش کا فاصلہ چھوڑتے ہیں زور سے بریک ماریں گے تو گاڑی روکے آدمی سے ہو جائے گا تو کیا ہوا کیونکہ آپ کی مجھے بڑی تکلیف ہوئی دفعہ آپ کو ملے جانا چاہتا میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ان اللہ کبھی نہیں جاؤں گا اللہ ترابی اور کر لے کر آپ کے ساتھ میں نہیں جاتا یہاں سے میں گاڑی گزار رہا تھا تو مجھے پتہ نہیں تھا یہاں پانی آیا ہوا تھا بارش نہیں تھی کیسے پانی گیا گیا تھا نہ معلوم ہونے کی وجہ سے وہ گاڑی تیز گزری سات موٹر سائیکل جا رہا تھا اور چنٹے پڑے اس نے مجھ سے کہا کہ آپ تو بڑے شریف آدمی نظر آتے تھے ٹھیک تھا اس نے اب اس بیچارے پتہ نہیں ہے کہ بہت غلط سہمی کیا ہوا ہے میں کیا کروں ساری سڑک کی معلومات تو ہر وقت ایک خوری ایک بات آئی بتا دیتے گزرہ پر جب گئے تو وہاں سے ایک آدمی آگے گاڑی موڑی ہے موڑ رہا تھا اس کے پیچھے میں نے موڑی وہ اگلے پولیس والوں نے اس کو پکڑا اس نے غلط جگہ سے کام کر دیا تھا مڑ گیا اس نے جو بھی پیسے میسج دیے اس کے بعد مجھے پکڑا تو انہوں بٹھا دیا وہاں پر بیٹھے اس کا خیال تھا کہ سوچے گا کہ کام آؤٹ گندگا لگا کر پچاس سو روپئے لگائے کتنے میں تھوڑے کام لے جا رہا تو پچاس روپے دے کر مارا کرے گا اپنے آپ کو کام اندازہ ہو گیا کہ اس آدمی کا جو ناراض ہوا ہے بیٹھ کر معافی مانگنے درست ہو جائے گا تمہیں جب دیکھا ہے رہا کہ اجزاد تو بیٹھا ہوا ہے نہ اٹھتا ہے نہ جاتا ہے نہ ہمارے پاس ہے پیسے پیسے بھی نہیں آپ آدمی کو کر کے جا جاؤ تو جاؤ تم جاؤ مجھے اپنے اس بات کا پتہ تھا کہ وہاں سے جو آدمی کا حق ضائع ہوا ہے اس کا دل جو ناراض ہوا اس کی پکڑ میں آ رہا ہوں پکڑ تھی تو لہذا وہ پکڑ دور ہو گئی تو آدمی کو تعلق محلہ کے لیے معاشرت کو بھی درست کرنا ہوتا ہے معاشرت کو بھی درست کرنا ہوتا ہے ورنہ اللہ تعالی کا تعلق آدمی کو حاصل نہیں ہوتا حضرت عدت سلمات عزی رحمۃ اللہ علیہ پہلے فاضر مولانا شمالخانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے گئے اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ان کی اتنی شہرت تھی دنیا اسلام میں صرف پر سرسلام نہیں کہ دنیا اسلام کا اگر کوئی وفد بنتا تھا تو اس میں مفتی فدسطین عمیل اللہ الحسنی صاحب اور ہندوستان سے جو ہے تو سید سلمان ندوی صاحب اور شبید عثمانی صاحب یہ حضرات اس میں انتخاب کیے جاتے تھے مولانا شکولیسانی صاحب رحمت اللہ علیہ دور میں زندہ تھے لیکن وجہ سبب ہونے کے انہوں نے اس میدان کو چھو ہی نہیں تھا جو خلاص اللہ والے ہوتے ہیں وہ ان چیزوں میں قدم نہیں رکھتے ہیں دعا کر کے آدمی بن کو مہیا کر کے فکر کر کے کوشش کر کے سارے میدانوں کو دینی تحفظ اور دینی آ... دیتے ہیں امداد اسے آپ لوگ سپورٹ کہتے ہیں دینی تحفظ اور دینی امداد دیتے ہیں ضرور خود ایسی جگہوں پر جہاں پر آدمی کی بڑائی کے حالات نہیں آتے ہیں یہ جب قید یادوں نے پیغام بجا تھا کہ آپ کی رہنمائی کی ہمیشہ ضرورت ہے اور آپ تشریف لا کر مسلم لیگ کی رہنمائی فرمائے ہیں جواب انہوں نے اس کے جواب میں وفد بھیجا مفتی شبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولان ظفر احمد تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور سید رحمۃ اللہ علیہ اور ان سے کہ میرے نمائندے ہیں اور میری طرف سے آپ کے لیے دو کتابیں تحفے ہیں ایک حیات المسلم دو چیزیں آپ کو تحفے میں بھیجتا ہوں ایک حیات المسلمین کتاب میری اور دوسرا سیاحت المسلمین میری تنظیم سیاحت المسلمین جو تنظیم ہے یہ اور ایک حیات المسلمین میری کتاب حیات المسلمین جو ہے تو وہ آپ کی رہنمائی کرے گی اور سیاحت المسلمین اگر تنظیم آپ نے بنائی تو امتمس کو امت مسلمہ کو دینی لحاظ سے سنبھالنے کی والی چیز ہو جائے گی اور پھر جس وقت کہ قائد اعظم سے لوگوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ علماء کی تائید نہیں ہے تم نے کہا کہ میرے ساتھ ایسے عالم کی تائید ہے جس کا تقوی سارے ہندوستان سے برابر ہے سر اس کا تقوی سارے ہندوستان پر باری ہے کس کتاب میں لکھا ہے صاحب منشی رحمان صاحب کی کتاب ہے نا اور دیباچہ میں بھی اس ملاقات کا تذکرہ لکھا ہوا ہے جو پہلے دفعہ شائع ہوا ہے نا پہلی دفعہ اسے مولانا نظر رحمان صاحب کے حالات ہیں پھر مختصفی صاحب کے کچھ حالات ہیں اس میں بھی لکھا ہوا ہے کیا بات ہاں اتنی یہ اس وقت بن سعودی سعودی خاندان کا بانی جس بات تو اپنی کر رہا تھا مستندشینی کی مجلس کر رہا تھا ساری دنیا اسلام وبوت جو بلائے تھے اس میں ہندوستان سے جو وفوت گیا تھا اس کی قیادت سے صاف کر رہے تھے کتنے عصید کے آدمی تھے پھر کہہ رہے تھے کہ کئی, با کئی باتیں جو تھیں علماء علما کہنا چاہتے تھے عبد بن سعود کو تو اس کو پھر نظیر اتنا دبدے سلمان, دب دب دب دب سلمان سنجیدہ لما کے انداز میں بات ہے کہ اس نے مانی اور ایک بات مولانا محمد مولانا جوہر بھی اس میں تھے مولانا محمد علی جوہر بھی تھے تو ایک بات نے بھی کہی انہوں نے کہا کہ آپ کا کیا کیا موقف ہے کیا کیا کرنا چاہتے ہیں بن سعود نے کہا کہ میں بےدعت کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں اور سنت کا اہل کرنا چاہتا ہوں تو علی جوہر رحمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ سب سے پہلی بدت تو آپ کی تختشینی ہے سب سے پہلی بدعت تو آپ کی تختشینی ہے اسلام میں تو خلافت ہے کہتے کہ آگے اس بات کو برا نہیں مانا اور سفارتی حکومت اس کے اندر تھی اس نے جو ہے اس کو بات کو اس نے سنا اور برداشت کیا کہ بلکہ مصنوعی پس سے باعث کردہ جب علامہ اقبال نے شائع کی تھی تو اس کے کافی ردیف اور فارسی کے الفاظ میں کئی اصلاح سید سلیمان نظیر رحمت اللہ نے کی تھی اور پھر لکھ کر بھیجی تھی اس کو تو اس کی روشنی میں پھر اس نے اپنی اس کلام میں الاح کی تھی یعنی علم عروض میں اور شاعری میں اتنا ان کا پایا تھا مرتبہ اقبال کے جوئی شیر کا فراہ آپ کے علاوہ اور کون ہے نظیر اس وقت اسلام کی جوئے شیر کا فراہ آپ کے علاوہ اور کون ہے بیت کا تعلق نہیں تھا خاندان ان کا ابو اللائی سلسلے کا اہلت سف تھے والد صاحب اور بڑے بھائی سید سلمان روی اللہ علیہ ابو اللّہ سلسلہ کے ہندوستان میں تھا ابو اللہ سلسلہ کا بڑا کون گزرا ہے زارد زارد. نہیں. نہیں. تو انہوں نے ایک خط خاتمے لکھے ہوئے کہ ہمارے والد صاحب ابو اللّہ سلسلہ کے اہل تھے رحم اللہ علیہ کو لکھا ہے تو اس میں ہاں خود بیگ کا تھا نہیں تھا اس بار ملنے کے لیے آئے تو رضانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا خیال تھا کہ کوئی بہت بڑی کر و خر والے اور شان و شوکت والے عالم ہوں گے لیکن ان کے تو بیٹنیس سے اور ان کی رعایت جلیز سے ان کی رعایت جلیز سے تو میں متاثر ہوا رعایت جلیز کسے کہتے ہیں جلیز کہتے ہیں پاس بیٹھنے والا میلس میں پاس بیٹھنے والا رعایت جلیز پاس بیٹھنے والے کے رعایت کرنا اس طرح رکھ رکھاؤ کے ساتھ آداب کے ساتھ بیٹھنا کہ پاس والے کا پورا لحاظ ہو اس کو تکلیف نہ ہو اس کو سورت ہو اس کو سکھ ہو اس کے مرتبہ کا اس کی شخصیت کا اس کے پاس ہونے کا لحاظ کیا جائے رعایت جلیز اس کو کہتے ہیں ابھی آپ دیکھیں نا جب آپ بس میں ویگن میں بیٹھ رہے ہوں تو سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اگر آپ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں میں آیا تو آپ تھوڑا سدھر ہو جائیں اب اس میں نا کوئی باقی جو آئے تھے تفسع ہاں جی؟ مجالس ڈاکٹر سہر صاحب بہنی سے پوچھے تفسا فی المجالس کا کیا ترجمہ ہے ہاں جی؟ ہاں جی؟ سر، ہاں جی؟ کی ڈاکٹر سیاح محتاط موز القرآن کے دس نہ الفاظ حکیم صاحب بھی کر سکتا تھا نہیں بولا کیوں کہ موضول قرآن ڈاکٹر صاحب کہا تھا قرآن کے دس لکھے اس کو موضوع قرآن الفاظ لکھے تب بولا کرتے ہو خطا نہ ہونا ہمارے میں کہ اگر, اگر مجلس میں جگہ ہو بھی تب بھی آ کر بیٹھنے والے کے لئے تھوڑے سے آپ کھسک جائیں کبھی سیٹ پر بیٹھتے اگر آدمی آئے تھوڑا جائیں آدمی بیٹھتے پھر دیکھیں اس آدمی آپ کے ساتھ کیا آ ہے یا بیٹھتے ہی آپ نے کہا آپ کو تکلیف تقل... تو نہیں ہوئی آپ میرے بہت تنگ پھر دیکھیں پچھلے سال مس نبی میں اپرانی آ رہے تھے تو اس میں یہ ارزان کے اخبانی آئے ہوئے تھے تو پگڑی مانتے ہیں کہ ان کا شملہ یہ آدے استرام تک جاتا ہے اور آدھی کمر سے شملہ نیچے کرنا یہ غالباً گناہ کبیرہ کی فرستوں میں ہے بعض المان گناہ کبیرہ کے فہرستوں میں میز کو لکھا ہوا ہے تو مجھے دیکھ کر ایسا دکھ ہوتا تھا کہ ان کو آپ بتایا جائے کہ تو ایک اردو والے کو وہ آیا تو جگہ نہیں اس کو میں نے جگہ دے دی, دی میں نے کہا کہ یہاں بیٹھے آپ تو بڑا خوش ہو گیا پھر میں نے کہا دیکھیں یہ یہاں پر یہ لوگ جو ہیں ہمارے سارے دنیا کے لوگ آئے ہوئے ہیں تو ہم پٹھانوں کے ساتھ یہ ہنستے ہیں کہ آپ لوگوں کی پگڑی ایسے ہوتی ہے کہ شملہ اس کا اتنا لمبا ہوتے بعد یہ بیٹھ کر جب اٹھتے ہیں نا تو اڑی کے نیچے آ جاتا ہے ڈس ادھر گرا ہوا ہے پگڑی ادھر گری ہوئی ہے <laughs> بس میں تو مسئلہ شریعت تو بڑی عملی چیز ہے نا شریعت تو کامن سینس ہے اور شریعت پریکٹیکل ہے اور کامن سینس کی چیز ہے اخل سلیم اور عملیت یہ شریعت کی دو بنیادیں ہیں اخل سلیم اور عملیت تو اس لیے وہ بات جو اخل سلیم کے خلاف وہ شریعت میں نہیں اور وہ بات جو عملی زندگی کو ماں علیکم فدین من حرج جو ہے جو زندگی میں ہر ہے وہ شریف میں نہیں ہے یہ رحمت ہے تو اس نے بڑی سنا اور سکھا دیکھا پکتا گیا تو برا نکو کہا بے من کو تو اس وہاں سے نکلنے لگے دوسرے کو دیکھا میں نے وہ کھڑا تھا اسے میں کہا اس نے کہا دیکھا ہوا ہو رہا سوائے تو میں نے کہا کہ ٹھاکر ادا شمدا خانقاری منہ پر دیا خان خاندی اور اس نے آگے مجھے ڈانٹا ٹپٹ کی ہو بس بھی میں کھڑے تو خیر وہ خیر مجھے خیال ہو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ غلطی تمہاری ہے جو بالکل بدو آدمی کو جاتی آدمی کو کہنے کا طریقہ تھا وہ تم نے آبزرو نہیں کیا پورا لیکن بال دل میں باندل میں یہ خیال آیا کہ افغانستان کی جن کو سرسو اور جاری رہے گی جب تک کہ یہ قبر کا مزاج نہیں ٹوٹے گا رگڑی جاری رہے گی تو بات فورن کل پر باہر چلتا فرض میں یہ کر رہا تھا کہ معاشرت کی کوتاوں سے ہم اپنے امال کو اپنی نیکیوں کو ضائع کر لیں اور معاشرت کی کوتاہیوں سے ہم اپنی شخصیت کو گرا دیتے ہیں اسی بات کو آپ تلخ میں بولیں اسی بات کو میٹھے بول پر بولیں اگلا آدمی آپ کا غلام ہو جا رہا ہے جو نشان میں, میں بیان کیا گیا رحمدی کیا شان اللہ کی رحمت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے تو نرم کیا ہے آپ ان کے لیے آپ کا تندروس اخ مزاج ہوتے دل ہوتے تو یہ آپ یہ آپ کے گر سے آپ کہ جمع نہ ہوتے بھاگ جاتے بہو میں نے بیان کیا ترجمہ کیوں کہ ترجمہ کی لحاظ سے تو میں پیدا میں سے ہوں تین بار در سے قرآن میں نے دے دیا لیکن ترجمہ مجھے بھی نہیں آتا ہوں ڈاکٹر اس میں پوچھا کرتا ہوں, ہوں. محنت کر کے ہمارے قرقرآن کے ترجمہ کو یاد ہوئے اس کے موز القرآن کے اور موز القرآن کا اتنا الہامی ترجمہ ہے اللہ کہتے ہیں کہ قرآن اسی نازل ہوا ہوتا تو موضوع القرآن کے الفاظ میں یقین صاحب یہ بات کہتے ہیں نا آ. تو نے فرمایا کہ میں سید سلیمان ندوی کی رعایتی جریز سے متاثر ہوا اور پہلی مجلس میں ہی ان کا انتخاب ہو گیا لوگوں اس میں کہا کرتا ہوں کہ ہوا. تو اس کے اندر ملاقات اور صفات ہوتی ہیں اس پر ہوتی ہیں میں کہ جب میں اور جب وہ جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت فرمایا تو انہوں نے فرمایا کہ پہلو نے فرمایا کہ آپ کے اگر عالم فاضل آدمی ہے میں آپ کو کیا نصیحت کروں گا میرا نہیں حضرت نصیحت فرما دوں تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے اس بات کو سیکھا کہ اپنے آپ کو مٹا دوں یہ جملے کو جو کہا سید سلمان ندوی احمد اللہ رقت تعریف کی غرض نہیں کی رونی کی کیفیت تیاری ہوئی خیر ہم نے کہا میں بیت کرنا چاہتا ہوں ہم نے فرمایا کہ بیت آپ کو میں کب کروں گا میں باپ اپنی فلانی کتاب میں جو خلا صحابی کی روایت پر آپ سے اعتراض ہوا ہے اس سے آپ تو بتایا بو اگر اپنا توبہ نامہ اخبار میں شائع کریں گے پھر میں بیتھ کروں گا اب اس آدمی اس کو ساری دنیا پہچانتی ہو ساری دنیا میں اس علم کا دبدبا ہو چرچا ہو تذکرہ ہو اس جگہ کا مطالبہ کر رہے ہیں تو انہوں نے سیرت النبی سیرالبی سیرنبی میں تو انہوں نے اس جگہ اس کو پورا کر کے اخبار میں شائع کرا کہ کے سیرالنبی کی اگلی جو اشاعت آنے والی تھی اس کے دیباچے میں لکھ کر اس میں ڈال کر اخبارات میں شایا کر کے پھر حاضر ہوئے ہیں جب ملنے کے لیے آگے ہوئے تم نے فرمایا کہ فل بدی فارسی کی نظم ارتھانسن نے پڑھی اتنا دل خوش تھا اور ان کو دیکھ کر اتنا جوش داری ہوا نے نظم پڑھی لیکن صاحب یاد ہے نظم ازل مانگیر اخلاص عمل داد دادوی راہ منزہ ادلت از معمور ازار حق اے دلت معمور از اخبار حق سلیمان اخلاس کے عمل کا اخلاص سلیمان سے سیکھو اور تو اس نظری کو جو ہے ہر قسم کے ٹیڑھا پنکھ سے پاک سمجھو اے وہ شخصیت جس کا دل جو ہے حضرت معمور از وہ شخصیت جس کا دل اللہ تعالیٰ کے رازوں سے بھرا ہوا ہے ایسے وہ شخصیت جس کا دل اللہ تبارک تعالیٰ کی باتوں سے بھرا ہوا ہے اللہ تھوڑے عرصے کے بعد اللہ نے شامل کر دی آج بات کافی نہیں ہو گئی جی آپ لوگ بولے بھی نہیں ہیں آپ ازان دے لے ازان دیں گے ازان دے دیں گے پھر وہ کریں گے ذکر بات کریں تاکہ اجان دے وقت نہ ہو